کچھ قواعد ہم نے دیکھے کچھ پرنسپل کچھ اصول ہم نے دیکھے اس میں آخری بات جو شروع ہوئی تھی وہ چھٹا قاعدہ ہے کہ اللہ تعالی کی صفات سلبیا ان کا تذکرہ سے کسی ایک صورت میں ہوتا ہے صفات سلبیہ کون سی ہیں کس کو کہتے ہیں کوئی بتا سکتا ہے اللہ ابھی صرف ایک نماز ہوئی اللہ, اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کسی چیز کا انکار کیا جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے فرمایا اِنَّ اللہ, لَا مِسْقَالَ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَا جیسے اللہ تعالیٰ یا جیسے تیرا رب غلطی نہیں کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے بل لا عربی زبان میں غلطی کرنے کے لیے بھی آتا ہے اللہ تعالی کی صفات کے تعلق سے جو صفات دو قسم کی ہیں کون کون سی ہے تو بوتی میں کتنی قسمیں بتائی گئیں تو کون کون سی اور اب ہم تلوی کے تعلق سے دیکھ رہے ہیں سفا کے تلویہ کے تعلق سے کہ جہاں اللہ نے انکار کیا ہے تو وہ انکار کیوں کیا ہے اور کس معنی میں کس اعتبار سے کیا ہے علماء نے کہا تین اعتبار سے انکار ہوتا ہے ایک تو انکار ہوتا ہے کسی بات کا اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کا عمومی کمال بتایا ہے کہ اللہ کی کمال کو لیکن وہ مطلق کمال ہے کہ اللہ ہر اعتبار سے کامل ہے یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ انکار کرتا ہے کسی چیز کا جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئی شئی اللہ کے جیسی اللہ کی حضل کوئی چیز ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا انکار کیا ہے اس طرح سے انکار کرنا اللہ کے عمومی کمال کے کہ ایک جنرل بات ہے کسی خاص معاملے میں انکار نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی نے اگر اخلاق کا اللہ کی طرح اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں یا اسی طرح سے اللہ تعالی نے فرمایا ولم یا کلو کپ احد اور اللہ کی برابری کا کوئی نہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں جب کسی انکار کا جملہ کہتا ہے کوئی آیت میں کوئی بات ایسی آتی ہے تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ان جنرل اللہ کا کمال بتانا مقصود ہوتا ہے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے اللہ کی برابری کا کوئی نہیں ہے تو اس میں مقصود یہ ہے کہ جیسے یہاں پر قبو کے معنی ہوتے ہیں برابری والا کہ اللہ کا کوئی بدل بن جائے اللہ کا کوئی وحی کوئی نسیح کوئی ند ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی برابری والا نہیں اللہ جی نے فرمایا اللہ کا, ندھ کوئی ندھ کا مطلب ہوتا ہے جو, جو مثیر ظہیر تو اللہ تعالی نے یہاں فرمایا لے سکم اتنی ہی کوئی بھی چیز نہیں جو اللہ کے اللہ نے فرمایا اللہ کی برابری کا کوئی حکومت سب آ جاتا ہے اللہ کی کوئی بیوی جوڑا اللہ کا نہیں ہے اللہ نے دوسری جگہ سراس سے اس کا انکار کیا ہے جسے اللہ نے انا یقون لہو لہو لہو اللہ تعالی کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اللہ کی کوئی بیوی ہی نہیں تو اللہ نے اپنے لیے انکار کیا ہے کہ اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے اس کا کوئی برابری والا نہیں ہے اس کا کوئی یا مددگار نہیں ہے اس کا کوئی مسئلہ یا وزیر نہیں ہے اس کا کوئی ایک نہیں تو یہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے اللہ کے کام کمال والا, ہونے کی بات کرنے کی. اس کی والا کوئی نہیں سب سے پوچھا ہے سب سے اعلیٰ اس کی برابری کا کوئی نہیں ہو سکتا ہے تو یہاں دوسرے کا انکار کیا جا رہا ہے کہ اس کی برابری والا کوئی نہیں لیکن اصل مقصود کیا ہے اللہ سب سے اعلیٰ ہے تو اللہ تعالی کا کمال اور اللہ کا سب سے اونچا اور سب سے اعلی ہونا بتانے کے لیے کام ان ہونا بتانے کے لیے یہ اس طرح سے انکار کیا جاتا ہے ایک طریقہ اس کا یہ ہے دوسرا اللہ کے بارے میں جو جھوٹی باتیں لوگ کہتے ہیں اس کا رد کرنے کے لیے اللہ کا اللہ کی طرف سے انکار آتا ہے کہ کوئی بات اللہ کی طرف گھڑ کے منسوخ کر دی جائے کہ جیسے اللہ کی بیٹیاں ہیں مسلم کہتے تھے اللہ کا بیٹا ہے کہتے تھے، بھی کہتے تھے، اللہ کے بیٹے ہیں اور اسی طرح سے بہت ساری باتیں انسانیت اپنی عقل کی کمی اور جہالت کی وجہ سے اللہ کی طرف منسوخ کرتی آئی ہے انسان کا بگاڑ یہ رہا ہے کہ اللہ کے بارے میں اپنی عقل سے جیسا اس نے اللہ کو سمجھا ویسا اللہ ہے ایسا بتانے کی انسان کوشش کرتا ہے بجائے کہ وہ آپ معلوم کرے اللہ کہتا ہے اور اس کو مانے وہ یہ کرتا ہے کہ اس کی اصل میں جیسا آتا ہے ویسا اللہ کو بنا دیتا ہے انسانیت سے ہمیشہ سے یہ بسائل رہے یا وہ بندوں کو اللہ کی طرح بنا دینا یا اللہ کو بندوں کی طرح بنا دینا یہ دو مصیبتیں انسانیت سے ہمیشہ سے رہتی ہیں یا تو بندوں کو کیا کر دیں گے اللہ کے برابر کر دیں گے کہ ان کی عبادت کرنے لگ جائیں گے ان سے اولاد مانگیں گے اشار سلام کا معاملہ ہو یا بتوں کا معاملہ ہو یا کسی کا بھی معاملہ ہو یا تو بندے کو اتنا اونچا دیں گے ایسا اس کے بارے میں اعتبار قائم کریں گے کہ اللہ جیسا اس کو ماننے لگے گی اللہ کی صفات اس میں مانیں گے یا پھر اللہ تعالی کی ذات میں اس کی شاد میں ایسا نق پیدا کریں گے کہ اللہ کے اللہ کو بندوں جیسا ماننے لگے گا اور اس کی کئی مثالیں جو بندوں نے ہمیشہ سے تاریخ میں ایسی غلطیاں کی ہیں. تو دوسرا آیا دوسری وجہ اللہ تعالیٰ انکار کرتا ہے کرد کرتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پر فرمایا وَمَا رحمان تھا رحمان کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے تو یہاں پر اللہ تعالی نے کیا کیا انکار کیا اس بات کا کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں یہاں پر تھوڑا ہم اور زیادہ رک کے دیکھتے ہیں کہ واقعی جملہ کیا ہے ایک تو یہ کہا گیا رحمان یہاں پر صرف یہ نہیں ہے رحمان کے کوئی بیٹا نہیں بلکہ دو باتیں اضافیس میں جس کو سمجھیے ایک اللہ نے کہا کوئی آدمی کہتا اللہ کو بیٹا کیوں نہیں جیسے کہ سب کو بیٹے ہوتے تو, تو اللہ وہ کی بیٹا نہیں تو اگر کوئی آدمی اپنی عقل کی وجہ سے کہے سب کو بیٹے ہیں انسان کو بیٹا ہوتا تو, تو اللہ کو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کیا کہا یمبغ رحمان یمبغیر آتا ہے یہ مناسب نہیں یہ شان کے لائق نہیں اللہ تعالی کی شان کے مناسب نہیں کہ اس کو بیٹا اس لیے کہ آپ دیکھئے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں بیٹا جب ہوتا ہے تو وہ باپ سے کچھ کمی ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ باپ سے جب کوئی چیز کم ہوتی ہے اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے ماں کے رحم میں بیوی کے رحم میں شوہر کے تعلق سے اولاد ٹھہرتی ہے تو انسان سے مرد سے کچھ کمی ہوتی ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے اولاد پیدا ہوتی ہے اور یہ حیوانی صفت ہے انسان ہو یا جانور ہو یہ یعنی حیوانی صفت ہے اللہ رب العالمین اس سے اعلیٰ ہے اللہ کی شان اس سے بہت زیادہ بلند ہے اسی لیے دوسری جگہ اللہ نے کیا فرمایا اللہ یقور اللہ دن اس کے ایسے اولاد ہوگا جب اس کی بیوی جب تم اپنے, اپنے اوپر ہو ہم کو بیٹا اللہ تو بیٹا کیسے ہوتا ہے, ہے؟, ہے. نہیں مرد, مرد, مرد کو اولاد نہیں ہوتی اولاد کس کو ہوتی ہے عورت کو ہوتی ہے یعنی بیوی کو ہوتی ہے تو جب تم نے اولاد والا اللہ کو مان لیا تو بیوی تو ہے تو آدھا اللہ کو اپنی तरह माना آدھا آدھا غائب کر دیا تو بغیر بیوی کی کیسے اولاد ہوتی ہے جب بیوی ہی تو اولاد آئے گی ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی نہیں ہے اس کی اولاد کیسے تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ اللہ کو کیوں بیٹا ہے تو ہم کہیں ہمارے اللہ نے کہا کہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ اس کے اولاد کس نے کہا اللہ تعالیٰ نے اب اللہ کی شان کے مناسب کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں یہ ہم طے کریں گے یا اللہ <تصفح> آدمی کسی کہتا بادشاہ ایسا کرنا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے تو بادشاہ جیل میں ڈالے گا طے کرے گا میں کیا کروں کیا نہیں کروں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے لا يُسْعَلُ عَمَّ يفعل وهم <يُسْعَلُو> کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا اللہ کے فعل کے بارے میں کیوں? ماملا, یہ نہیں کہ اللہ بندہ اس سے پوچھ رہا ہے کہ کیوں? ایک کوئی حکمت کے طور پر پوچھا جائے جیسے ने نے پوچھا تھا زمین میں ایسے کو رکھتا ہے خلیفہ بناتا ہے کہ جو اس میں فاس کرے گا خون پائے گا انہوں نے بطور اعتراض کیا تھا نہیں انہوں نے بطور اعتراض نہیں کہا تھا کہ اللہ کیسا بنا رہا تمہیں بنانا ایسا کہا تھا انہوں نے حکمت معلوم کرنے کے لیے اللہ سے لیکن اللہ کی کسی فیل پر اعتراض کیا جا سکتا ہے وہ جو چاہے کرے وہ جو چاہے کرے وہ چاہے تو پانی کو جلانے والا بنا دے اور آگ کو ٹھنڈک والا بنا دے اس کی مرضی کائنات میں آپ ایسے کپڑے پہن کے صحیح نہیں ہے اب مالک کو سکھانے لگے مالک کیا کہ مالک میں ہوں گی تو میں کیا بزنس کروں گا کیسے کروں گا تو مجھ سے پوچھیں مجھ سے رہ کر کے ایسا مت کرو ایسا کرو اچھا ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس علم کم ہو اور جو آدمی اس کے پاس جواب پہ ہیں یہ صورت ہو سکتی ہے مالی دھیان نہیں رکھنا ٹھیک ہے سمجھ یہاں زیادہ آتا ہے اچھا ایسی بات ہے بھی کوئی بات ہے لیکن کیا یہ اللہ کے معاملے میں ہے اللہ کا علم کامل ہے یہ جو جاہر پیدا ہوا بچپن میں اللہ نے کیا بنا اللہ اخراجہ کا شکر اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے باہر نکالا ہے سال میں کچھ بھی نہیں جانتے تھے اس کی کینگ کیسی ہے شروعات کچھ بھی معلوم ہے اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے بڑھاپا اتنا زیادہ آ جاتا ہے کہ جتنا سب بھول جاتا ہے یہاں تک کہ کوئی اس کا بیٹا ہے اس کا ہی نواز ہوتا ہے کہ نہیں یاد نہیں یہ آدمی آتا ہے قریب کے رشتے دار بھی یاد آدمی آتے ہیں کون ہے بعض اوقات لوگ بہت, بہت, بہت بڑے ہو جاتے ہیں تو بچے یا جو بھی لوگ آتے ہیں اپنے اولاد ہے بعض اوقات بہو ہے یا کوئی بھی ہے کون ہے یہ کون ہے پوچھ تو ایک وقت پھر سے ایسا آتا ہے کہ انسان سے وہ چیز چھن جاتی ہے اللہ کی طرف سے کہ جو کمزور ہے وہ کو لے انسان ہو بھائی انسان کمزور پیدا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے کوئی غلام ہے کوئی کسی کے ماتحت ہے وہ اپنے بڑے کو مشورہ دے سکتا ہے لیکن وہ خب جب وہ اس کے پاس علم نہیں ہے اور اس کے پاس کوئی بات زیادہ ہے ایسا ہو سکتا ہے خود حد نے علیہ اسلام سے کہا میں ایسی خبر لاؤں تمہارے پاس نہیں ہے تو ایسا ہو سکتا ہے لیکن یہ اللہ کے معاملے میں ہو سکتا ہے اللہ کامل دن ہے تو بندہ اللہ پر اعتراض کرنا غلط ہے بندے کا اللہ پر اعتراض کرنا غلط ہے کہ کو کیوں اراد نہیں ہے ہونا چاہیے بول سکتا کوئی اللہ کے لیے کیا مناسب ہے کیا مناسب نہیں ہے یہ مخلوق طے نہیں کر سکتی جو ایک نمبر کی جاہد ہے وہ خود اپنے بارے میں بھلا بھلا نہیں جانتی زندگی میں پچاس غلطیاں کر کے وہ اللہ کے بارے میں بولی اللہ کو کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے رحمان رحمان کی شان کے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے کسی کو اپنی اولاد بنائے تو ہمارا جواب یہ ہوگا اگر کوئی پوچھتا ہے اللہ کو بیٹا کیوں نہیں کیونکہ اللہ کی شان کے مطابق نہیں بیٹا ہونا پھر کیوں کون بولا آپ کو اللہ بولا تو ہم کو اللہ نے بتلایا کہ اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے کہ اللہ کے اولاد ہو دوسری بات یہ کہ اس آٹ میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نفی پیدا ہونے کے نہیں کی وہاں سورہ الخلاف میں کیا کہا لم یل لم یل یہاں پر کا لفظ آیا ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد پیدا نہیں ہو لم وہ, وہ پیدا نہیں کرتا یعنی کا وہاں پر آتا ہے اور نہ وہ خود پیدا ہوا ہے اور اس سے کچھ پیدا نہیں ہوتا ہے لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو انکار کیا ہے اللہ نے کیا فرمایا برما رحمانحمان کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے جیسے کوئی آدمی کہے ठीक है भाई नहीं पैदा होता है। किसी को प्यार से बेटा भी तो बोल देते हैं। बेटा इस क्या अल्लाह तला को चाय बना सकता बेटा यानी कोई आदमी जबरदस्ती पल पड़े इसके ऊपर साबित भी करना है तो आदमी कह सकता है जैसे जेहू और विदा नहीं हुए लेकिन बना तो सकता है उसकी वो के बना नहीं सकता चाय तो बना सकता है क्यों नहीं बना सकता है वो खुद कर सकता है तो परिश्तों को हुक्म दिया उसने باری برسانے کے استعمال سے روح کرنے کے استعمال سے اللہ کر سکتا ہے ہم کیا بولیں گے جواب میں وہ خود کرنا چاہے تو خود کرے اور کسی کو حکم دے کے کروائے اس کی مرضی تو اللہ تعالی کا سامان ہے چاہے تو خود کرے چاہے کروائے وہ بادشاہ ہے جس سے چاہے حکم دے کے کروا لے اس کی مرضی ہے تو جب وہ چاہتا ہے تو فری بنا سکتا تو بیٹا کیوں بنا سکتا ہے ابھی کیا ہو گیا ہمارے پاس آپ ہاں جواب ہی ہے کیا اللہ کی شان کے مطابق نہیں کون بولا آپ کو اللہ نے بتایا اللہ نے بتایا کہ اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے اللہ کی شان کے مطابق ہے اس کے یہاں بیٹا پیدا نہیں ہوتا ہے یہ بھی بیٹا پیدا ہونا بھی کیا ہے شان کے خلاف اور بیٹا کسی کو بنانا تو ضرورت کیا ہے کسی کو بیٹا بنانے کی جبکہ سب اس کے بندے تارے کے سارے اس کے کیا ہیں بندے تو پھر بیٹا کیوں کیا بات ہے بیٹا بنانے کی کوئی وجہ تو ہونا نہیں جب سارے بندے ہیں تو پھر اس کو بیٹا بنانے کی ضرورت کہیں سے تو معلوم نہیں پڑی ہم کو اور اس نے خود کہا کہ اس کی شان کے خلاف بیٹا بنانا تو نہ بیٹا اس سے پیدا ہوتا ہے اور نہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بناتا ہے اس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا اور بیٹی تو بیٹی ہی نہیں عرب کے کی مشرقین کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مانگتے تھے اللہ تعالیٰ جو آلات ہے اس کا جینڈر معلوم نہیں. بیوی کی پیٹ میں کیا؟ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے ڈاکٹر سے پوچھتا ڈاکٹر وہ تک قانون جرم ہے بتا نہیں سکتے تم کو لڑکا ہے کہ لڑکی ہے اس کو بیوی کے پیٹ میں کیا معلوم نہیں اور فریشتوں کو جو دکھائی نہیں دیتے ہیں ان کے بارے میں کہ بیٹیاں ہیں مطلب ان کا جینڈر وہ مرد ہیں کہ عورت ہیں یہ طے کرنے لگ جائے اور بیٹیاں بنا دے ڈائریکٹ لڑکی ہے یہ پہلی غلطی اور ڈائریکٹ بیٹی کس ہے اللہ کی غلطی پر غلطی تو اللہ تعالی کی شام میں طرح کی جو گستاخیا لوگوں نے کی بعض لوگوں نے جنات کے ساتھ اللہ کا نصب جوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ کی شان میں اس طرح کی جو گستافیاں جھوٹ اور غلط باتیں جہالت کی بنیاد پر لوگوں نے جو گھڑی اللہ تعالیٰ نے ان کا انکار کیا تو اللہ نے کیا رمان کہ رحمان کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے نہ پیدا ہوا نہ بنا کوئی آدمی کہ وہ چاہے تو بنا سکتا ہے تو صحیح ہے کیونکہ دیکھئے نکیت اللہ جو چاہے کر سکتا ہے اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے ہم یہ بھی نہیں بولتے کہ اللہ سب کچھ کرتا ہے بولتے ہیں اللہ خود بھی کر سکتا ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں اللہ نے اپنے بارے میں جو بات کہی کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ اللہ کا پیر اس کے ارادے کی ہوتا ہے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے ایسا بولنا ٹھیک نہیں ہے اللہ کی مشیت کے تابع ہوتا ہے ورنہ صحیح اور غلط ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہے صحیح اور غلط ساری چیزیں آتی ہے ہم ایسا نہیں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اللہ جو چاہتا ہے تو اللہ تعالی کا فعل اللہ کی مشیت کے ساتھ ہوتا ہے اس کے تابع ہوتا ہے اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ دونوں یاد رکھیں ف لیما یوری وہ کر گزرنے والا ہے اس چیز کو جس کا وہ ارادہ کرے تو اس کا پین اس کے ارادے کے ساتھ ہے وہ ارادہ کرے تو کرتا ہے اور دوسرا کہا فلاما شاہ اور اللہ وہ کرتا ہے جو کرتا ہے تو اللہ کا پین اللہ کی مشیت کے تابے ہے اور اللہ کیا چاہے گا اور کیا نہیں چاہے گا اس نے ہم کو بتایا नहीं. تو وہ اللہ کی چائے ہم جو چاہے وہ اللہ کرے گا ایسا ضروری ہے نہیں تو لہٰذا اللہ کی جو افعال ہیں وہ اللہ کی مشیر کے تابع ہیں اس لیے کوئی یہ کہا ہے کہ اللہ چاہے تو بیٹا نہیں بنا سکتا کیا اس کے جواب میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں سکتا یا نہیں دیکھیے بعض اوقات شیطان انسان کو اللہ کی عظمت کے باب سے اللہ کی تنقید کی طرف لے جاتا ہے اللہ کی تعظیم کے بعد وہ اللہ کی تنقید کی طرف لے جاتا ہے اب کوئی مثلا کیا اللہ چاہے تو بیٹا نہیں بنا سکتا Ugh. اب اگر یہ کہے گا نہیں بنا سکتا تو اللہ تعالیٰ کے کی لیے کیا ہو گیا کمزوری ثابت ہو رہی کہ اچھا تمہارا اللہ نہیں کر سکتا کیا تو اب وہ نہیں کر سکتا ہے اللہ کے لیے کیا مانے گا وہ اور اگر یہ کہا کہ ہاں بنا سکتا ہے تو اسلامی عقیدے کے اعتبار سے کیا ہے غلط ہے یہ آدمی کیا جواب ہے؟ تو سکتا اور نہیں سکتا کے جھگڑے میں کبھی پڑنا نہیں اس میں سخت کرنا چاہیے اس میں سکوت کرنا چاہیے کیا بولنا چاہیے دیکھو بھائی اللہ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا ہے اللہ کی مرضی ہے اور اللہ نے اپنے لیے اولاد کے ہونے کا اور بنانے کا دونوں بھی انکار کیا ہے لیکن یہ انکار کسی اعتبار سے ہیں اللہ کی شان کے خلاف ہے اور اللہ ایسا کوئی کام نہیں کرتا ہے جو اس کی شان کے خلاف ہو اور کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ جب اللہ نے بتایا نہیں ہے تو ہم کر سکتا کہ نہیں میں جاتے جب نہیں ہے تو پھر سکتا کیوں جب ہوئے اب کوئی آدمی آپ سے پوچھے آپ آدمی کی بجائے عورت ہو سکتے کیا بس کر آپ عورتوں کو اپنا اس طرح سے اس باپ میں جیتنا غلط بعض اوقات جو اصل پرست لوگ ہوتے ہیں وہ جیتنے کے لیے لا اور سوال کچھ ہم جواب دیتے ہیں کبھی اس میدان میں جانا ہم بھائی جائے نہیں کیوں پہلا آپ دروازہ کھولے نا اس کے بعد کیا آئے گا اندر آپ گارنٹی نہیں کتا ہے گھر کے اندر گھس گیا اب پورے آنگن میں بھاگو کی پیچھے پورا گھر دھندا کر دے گا لہٰذا اس کو دروازے ہی میں آپ روک دو اندر آنے من اللہ کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا وَلَا تَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا تو اللہ تعالی کی شام میں گستاخی کی بات جائز نہیں اللہ نے جب نہیں بول دیا اس میں کہ پیچھے چلنے والے سب لوگوں سے جہان کو بھر دوں گا اللہ نے بتا دیا نا تو فائنل ڈسیزن آ گیا کہ نہیں آیا آبادی کو جنت میں ڈال سکتا کہ نہیں اب آپ یہ سوال چھیڑنا کیا ہے یہ آج کل کے جو یعنی غیر مسلموں میں جو دعوت دینے والے ہمارے بچے ہیں ان کے لیے یہ اتنے بہت آتے ہیں کہ کوئی بھی کچھ بھی پوچھ سکتا ہے آپ سے اب وہ لوگ اس میں پھر یہ بتانے کے لیے ہمارے اسلام کے اندر سب چیز کا جواب ہے ایسا کرنے کے چکر میں بعض اوقات وہ ایسے پانی میں اترتے ہیں جس میں سے واپس باہر آنا ان کو پاسبل نہیں ہوتا ہے اس میں تو جا سکتا ہے واپس آ نہیں سکتا اسے سکتا کے سوال میں جانا نہیں ہم یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں اولاد کی نفی کی ہے وہ اللہ کی شان کے خلاف ہے اب اس کے بعد ہم یہ بھی کہیں گے ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا جب نہیں ہے تو پھر ہو سکتا کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے اللہ نے جب دروازہ ہی بند کر دیا اس کا تو آپ پوسیبلٹی کریٹ مت کیجیے کیوں اس لیے کہ شیتان معلوم نہیں کہاں رہے شیتان کا طریقہ خریف کی؟ کی؟ نے آپ صلی اللہ علیہ خود فرمایا شیطان سے جواب میں بندہ کیا کہتا ہے اللہ اچانک سوال کیا پوچھتا ہے اللہ کس نے پیدا کیا اللہ کس نے پیدا, پیدا کیا تو اب آپ نے کیا فرمایا جب یہاں تک بات پہنچ جائے فلیب بلال ہی جب یہاں تک بات پہنچ جائے تو پھر اللہ کی پناہ مانگے اور رک جائے یہ کہا خیر ذرا میں شیطان کے مقابلے میں سو کے مقابلے میں کسی بھی آیت میں اللہ تعالی نے مومن بندوں کو شیطان سے اس طرح لڑنے اور الجھنے کی بات نہیں اللہ کی پناہ مانگو کیوں نہ ہو تم ہوئی کلا کرو نہ ہو ایسا دشمن دکھتا نہیں کہیں سے بھی پٹائی کر سکتا نہ وہ دکھتا ہے نہ اس کا ہتھیار دکھتا ہے کچھ بھی کر سکتا اس کا نشانہ آپ کے دل پر ہے کچھ بھی کر سکتا ہے کہیں سے بھی وہ سوکھا ڈال سکتا ہے اس لیے اللہ کی پناہ مان کے آدمی ولی رک جائے آگے بڑھے نہیں نہیں دیکھتے سوچتے کوئی ضرورت ولی آدمی ایسے سے اللہ, کی اللہ کی ذات و اعتبار سے دوسرا جو مقام ہے وہ یہ کہ اللہ تعالی جو ایب اللہ کے بارے میں جھوٹے گھڑے ہوئے باتیں با... با... با... اللہ کے بارے میں لوگوں نے بیان کی ہے اللہ اس کا رد کرتا ہے جیسے یہاں پہ اللہ نے فرمایا ولح کہ عیسائی جیسے اللہ کے بارے میں اولاد مانتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ پیدا ہوا مانتے ہیں جیسے کہ کیتھلکس وغیرہ ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو بنایا ہوا مانتے ہیں جیسے جے ویسے پیدا نہیں ہوا لیکن وہ بنا سکتا بنا ہو تو اسلام میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کی نتیج کی ہے یہ بھی بتایا کہ اللہ کو پیدا نہیں ہوتا ہے اور یہ بھی بتایا کہ اللہ بناتا نہیں ہے کیوں نہیں بناتا تو اللہ نے کیا فرمایا بیٹا رحمان کی شان کے ہوتا ہے سادہ جواب ہے کہ رحمان کی شان کی مطالعہ نہیں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے انکار کیا ہے تیسری چیز پہلا تو ہم نے دیکھا کہ ایک عمومی طور پر اللہ کا کمال اور یہاں دیکھا کہ جو غلط بات اللہ کے بارے میں بیان کی گئی تحمت بات اللہ کی شان میں تنقید کی بات جھوٹے لوگ کہتے ہیں چاہے وہ شرکین میں سے ہو یا چاہے وہ کسی بھی قوم کے ہو اس کا رد کرنے کے لیے اور تیسری بات یہ کہ کسی خاص مسئلے میں اللہ تعالی کے نق کا کوئی شبہ پیدا ہوتا ہو شبہ کو دفع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ انکار کرتا ہے کسی خاص مسئلے میں اللہ صفات کے بارے میں کوئی نقص پیدا ہوتا دکھائی دیتا ہے لگتا ہے شک آ سکتا ہے دل میں تیار گزر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رد کرنے کے لیے اس شبہ دور کرنے کے لیے کسی نے دعویٰ نہیں کیا ہے دونوں میں فرق کیا ہے کہ کسی نے دعویٰ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے بیٹا ہے بیٹی ہے جو بھی ہے وہ دعویٰ رد کیا ہے لیکن دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں دلن خیال تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی بغیر کسی کے دعوے سے اس کو رضی جیسے اللہ تعالیٰ نے, فرمایا جیسے اللہ تعالی نے فرمایا رضی ہے کہ ہم نے یقیناً آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان چھ دنوں میں پیدا کیا اور وَمَا مِنْ لُغُوبَ اور ہم کو تھکن نے چھوا تک نہیں ہم کو تھکن نے چھوا تک نہیں تو آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو کسی دنوں پیدا کیا شے شے دنوں میں اور ہم کو تھکن نے تو کسی نے دعویٰ کیا کہ اللہ کی تھکن کے بارے میں ہاں تحریک ایک موجود ہے لیکن اللہ نے کسی کا رد کرتے ہوئے ایسا نام لے کے ذکر کیا نہیں آج بھی جو لکھا ہوا ہے کہ چھ دنوں میں اس نے آسمان زمین کو پیدا کیا اور ساتویں دن آرام کیا اور ریفریشن آج بھی ہے لکھا ہوا میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا کیا انکار اللہ تعالیٰ انکار کیا لیکن کسی کے رد کے طور پر نام لے کر نہیں کسی کے ذہن میں بھی خیال آ سکتا ہے کچھ بنا لیتے ہیں ہاں گھروں کتنے سب جاتے ہیں آسمان بنایا زمین بنایا اس کے اندر پہاڑ دریا نالے جھرنے اور کسی کے ذہن میں جہالت کی بنیاد پر یہ خیال آ سکتا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس کا رد کیا انکار کیا اللہ نے کہا چھ دنوں میں سب کو پیدا کیا اب کوئی سوال پوچھ سکتا ہے اللہ کی قدرت چھ دنوں میں کیوں پیدا کیا اللہ کی مرضی چھ میں پیدا کرے چھ سو میں یا دو بیس میں یہ ایک دیکھ میں ایک قدرت اس کی کیا ہے وہ صرف فوراً کرنے پر قاضر ہے یا دھیرے دھیرے کرنے پر بھی قابل ہے تو ایسا ہوگا وہ پٹاخے کر سکتا ہے لیکن شو میں نہیں کر سکتا ایسا ہے पास भी कर सकता है और शुरू भी कर सकता है तो कुदरत दोनों की है इसीलिए आप देखिए पौधा बड़ा होता है और बच्चा बड़ा होता है कैसा होता है पैदा हुआ और आ, होता, इतना बड़ा कैसे बता जाएगा इतना बड़ा है अचानक पैदा होते ही खड़ो अल्लाह त یہ قائدہ رکھا ہے اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ بلکل سلولی مخلوقات کو یہ نہیں کہ ایک دم کنٹرول کے بعد اللہ تعالیٰ چاہے تو گرنے والی چیز کو بہت, بہت سلو گرا سکتا ہے اور وہ چاہے تو خٹ سے گرا سکتا ہے کسی کو دکھائی نہیں دیا دکھا تو اللہ کی قدرت فوراً کرنے پر بھی ہے اور دھیر دھیرے کرنے پر بھی ہے یہ دونوں قدرت ہے تو اللہ جو عادت چاہیں چھ کیوں اس نے کو سوچتے بیٹھے بھر کیوں کیوں تو خاص بات اللہ کی مرضی ہوگا اور چھ سو نے بھی وہی سوال ہوگا چھ سو دن میں کیوں پیدا کیا اور چھ منٹ میں کیوں پیدا کیا سوال تو ایک ہی ہے تو اللہ کتنے بھی وقت میں پیدا کرے سوال پھر گھوم کے کیا آئے گا ایک دن میں مان لیجیے پیدا کے تو سوال پھر کیا ایک ہی دن میں ہوگا کہ نہیں ہوگا اللہ نے اپنی چاہیے اور طرح کیوں بھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو یا مخلوقات کو یا جو بھی ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں کیا کہا متنا ولاح فرشتے اللہ نے پیدا کیے کیسے دو دو کروا لے तीन तीन पर वाले और चार चार पर वाले और आगे क्या कहा मायशा मखलूक में जो चाहता है, है।, ये ये है ये परिसों की दो पर थे जिवरी के कितने पर हैं छह सौ छह क्यों भाई छह सौ ही क्यों छत सौ छियासी क्यों नहीं <laughs> کوئی آپ کچھ بھی اس کے دل میں کچھ بھی اللہ کی جو نا. اللہ کی جو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو عدد ہے یاد رکھیں اللہ نے جو عدد بتایا اللہ نے کہا کچھ پرشتے ہیں دو پر والے متن و ربیٹ چار پر والے کوئی فرشتے دو پر والے کوئی تین کوئی چار اور اللہ نے اس سے زیادہ سب کو شامل کر دیا کم سے کم پر کتنے ہوں گے کم سے کم دو دو دو اور تین اور چار اور پھر اس کے بعد جنرل بیان کر دیا اپنی مخلوق میں جو چاہتا ہے, چیز بڑھا دیتا ہے. تو اس لیے کتنا بھی ہو سکتا ہے جو چاہتا ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان اور زمین کو شہ دن. وہ دن وہ نہیں جو ہمارے لیے منڈے ٹوز ڈے یہ ہے نہیں سورج کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اور آسمان اور زمین ہے وہ کتنے دنوں پیدا کیے چھ دنوں میں تو وہاں ڈے نائٹ والا معاملہ آئے گا نا سمجھنے آئی گا تو یہ کون سے دن ہیں یہ اللہ کے دن اللہ فرما کے یہ دن کون سے اللہ یہ اور لالا वाला نہیں ہے اسی لیے دن چھوٹا بھی ہو سکتا ہے بڑا بھی ہو سکتا ہے اور قیامت کا کیا ہے نا کیا کہتے ہیں مالکی کتنے دن کا ہے وہ قیامت کا دن کتنے دنوں کا ہے یا مہینوں کا ہے سالوں کا ہے پچاس ہزار سال کا ہے تو معلوم ہوا کہ دن سالوں کا بھی ہو سکتا ہے سمجھنے والی بات پچاس ہزار سال کا کیا ہوا ایک دن میں اعتبار سے وہ پھر بھی یوم ہو جاتا ہے یوم آخر آخر مالک یوم تو وہ دن پچاس ہزار سال کا ہے تو یہ منڈی ٹول سے ہے وہ ویسا نہیں تو اللہ تعالی نے یہاں پر بتلا کہ ہم نے چھ دنوں میں پیدا کیا ہے اور ہم کو تھکن چھو تک نہیں تو ہم نے دیکھا کہ جو سلوی صفات اللہ کی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کسی چیز کا انکار کیا ہے وہ کس اعتبار سے ہیں نمبر ایک ان جنرل یا عمومی طور پر اپنے عمومی کمال کو بتانے کے لیے جیسے اللہ نے کہا تو کمی پیچھے کچھ جیسا کوئی نہیں کو لوگ ایک تو یہ دوسرے اللہ کے بارے میں کوئی تھے جھوٹے اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں لوگ بیان کرتے ہیں ان کا رد کرنے کے لیے اور تیسرا یہ کہ اللہ اپنے بارے میں کچھ بیان کریں اور پھر کچھ شبہ دل میں پیدا ہو سکتا ہو کسی کے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی دفاع کرنے کے لیے شبہ کے دفاع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کچھ باتوں کا انکار کیا ہے تو یہ تین طرح سے اللہ تعالیٰ کی طلب صفات میں بات آتی ہے نمبر اللہ تعالی کی صفات جو قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہے ان تمام پر ایمان واجب ہے کسی ایک صفت کا بھی انکار جائز نہیں ہے چاہے وہ ہمارے عقل میں آئے یا یہ نہیں سمجھا تو انکار کر دینا یہ اصول ہم دنیا میں نہیں اپناتے ہیں, تو دین میں کیوں اپنا کیوں اس کو یاد رکھتے ہیں ہم دنیا میں اپنا پہ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو نہیں مانیں گے انجینئر کی بات نہیں مانیں گے بنا کی بات نہیں مانیں گے ہم ایسا نہیں کرتے ہیں. کچھ باتیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں لیکن جانکار کتابیں ہم ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں جو باتیں بیان کی ہیں ان تمام پر ایمان لانا واجب ہے اور ان میں سے کسی کا بھی انکار نہیں کر سکتے ہیں. نہ انکار کر سکتے ہیں جس کو عربی زبان میں تقسیم کہتے ہیں اور نہ اس کی تحریر کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ساتواں قاعدہ ہے کہ اللہ تعالی کی تمام صفات جو کہاں ہے کتاب اور سنت سے یا قرآن اور سنت میں. ان تمام پر ایمان لانا کیا ہے واجب کا مطلب لازم اور فرض اور واجب الگ ہے یا ایک ایک ہے فرض اور واجب ایک ہی ہے یہ الگ ہے اس میں وقت ہم ملیں گے اخراج میں بولوں گا فرض واجب ایک ہے یا نہیں ورنہ وقت چلا جائے گا ہمارا تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان میں جو بھی اللہ کی صفت آئی سب کو ماننا چاہیے اور انصفات میں سے کسی ایک صفت کا بھی انکار اب انکار کی دو صورتیں انکار انکار جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا لما طلقو بی اللہ نے سے کہا کہ تجھے کیا مانے ہو گیا کیا چیز رکاوٹ بن گئی آدم کو سجدہ کرنے میں جبکہ میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے شرط میں بات بیان کی تھی دوسری مخلوقات کے بالمقابل اگر انگلش کو بھی اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہوتا تو کہتا پھر پیدا کیا ہے نا سخی کس کے ساتھ تھی دونوں ہاتھوں سے پیدا کرنا کس کے لیے تھا آمد. تو یہاں قدرت کہنا غلط ہوگا ہے سمجھ بات ہو پہ دونوں ہاتھوں سے کا مطلب کیا ہے قدرت سے پیدا بولنا چاہیے کہ اللہ نے کیا کہا قدرت کے ہاتھ اور دو کے طور پر بھی آتا ہے تین کے طور پر بھی آتا ہے تو یہاں پر کتنے بیان ہو رہے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا اب اب اس نے ایک انکار کہ نہیں اللہ نے ہاتھ سے پیدا نہیں کیا تو یہ کیا ہوا نوز بلّہ یہ ہو گیا انکار انکار کر دیا اچھا آپ نے ڈائریکٹلی انکار نہ کرے اس کا دوسرا طریقہ اپنا انکار کا ہاتھ کا مطلب ہاتھ نہیں ہے یعنی انکار ہی کر رہا ہے اس کا لیکن کیا کر رہا ہے کال ڈائیورٹ کر رہے ہیں کیا کر رہا ہے ڈائریکٹ انکار کرنے کی ہمت اس کو نہیں ہے لیکن وہ ماننا بھی نہیں ہاتھ ماننا تو نہیں ہے لیکن ڈائریکٹ بول سکتا ہے نہیں نہیں نہیں ہے وہ کیا کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے تو اس کے حساب سے اس کی عقل میں جو آتا ہے وہ ماننا اس کو دیتا ہے کہ یہاں پر کیا ہے ہاتھ سے مراد قوت ہے یہ کیا ہوا تحریر ایک ہے تاخیر نہیں ماننے کے لیے ڈائریکٹ انکار کر دے اور دوسرا ہے کہ ڈائریکٹلی انکار تو نہیں کر رہا ہے لیکن کیا کر رہا ہے یہ نہیں مانوں گا میرے حساب سے مانوں گا تو وہ بھی انکار ہی کی کیا ہے ایک شاف ہے اس کو کیا کہتے ہیں تحریف یہ بھی جائز نہیں ہے تاخیر بھی جائز نہیں اور تحریف بھی جائز نہیں یہاں سوال علماء نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بنا اپنے دونوں ہاتھوں سے پہلی بات تو یہ کہ اگر تا... قدرت مراد یہاں پر ہے تو ساری مخلوقات کو اللہ نے کیسے پیدا کیا قدرت کی نہیں پیدا کی تو پھر ابلیس یہ کہہ سکتا تھا کہ اس میں کون سی کمال کی بات ہے تو انہیں قدرت سے پیدا کیا ہے تو پھر قدرت سے پیدا ہونے نہیں. یہ اکیلے تھوڑی ہیں. میں بھی کہوں تو, تو پھر میں کو کیوں سجا کروں صرف قدرت سے پیدا کرنے کی وجہ سے تو اللہ نے جو شخص بیان کیا آدم علیہ السلام کا وہ یہ کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے تو اگر یہی بات ابلیس کی نہیں بھی ہوتی ہے. اگر قدرت مان لی یہاں پر مخلوق ہے پیدا کیا مطلب قدرت ہے تو یہ کہا جائے کہ اللہ کی دو قدرتیں یعنی اللہ کی قدرت سے گری جائیں گی تو یہاں پر دو کا ذکر آنا علماء نے کہا کہ جب آتا ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ واقعی اللہ کے دونوں ہاتھ کیے جائیں گے اسی لیے قرآن میں اللہ نے کیا بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے کھلے ہوئے ہیں جیسا چاہتا ہے خرچ کرتا رہتا ہے بندوں کو اچھا کرتا رہتا ہے تو اللہ نے کتنے ہاتھ بیان کیے اپنے لیکن کیا مخلوق کی طرح ہیں تو یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو تسلیم کرنا لازم ہے اور ان میں انکار سے بھی بچنا ہے بڑا انکار اور تحریف سے بھی بچنا ہے جو کہ کیا ہے چھوٹا انکار اور تحریف کیا ہے اللہ کی صفت کو پھیر کے اس کا کچھ کا کچھ مطلب لیا جائے مثال کے طور پر حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے کب جبرات کا ایک رہ جائے اب آدمی کہے کہ نہیں اللہ نہیں ہے. اللہ اللہ نزول کرتا بلکہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اللہ نازل نہیں ہوتا ہے. بلکہ اللہ کی کیا نازل ہوتی ہے رحمت تو اب یہ کیا ہو گئی تحریریکٹلی انکار کرنے کی بجائے کیا کر رہا ہے اس حدیث کو مان رہا ہے اس حدیث کا انکار تو نہیں کر رہا ہے لیکن اس کا مطلب ہے نہیں اللہ تو کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے اور یہ کہے کہ نہیں اللہ نہیں تو اس علماء نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر وہ اللہ کی رحمت کہتی ہے کہ کون ہے جو اس سے مانگے تو میں اس کو دوں یہ کون کہتا ہے تو اس عریض میں کیا ہے اللہ نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے تو پھر جو نازل ہو گئی کہہ رہا ہے تو پھر وہ کیا رحمت کہتی ہے کہ کون ہے مجھ سے مانگے میں اس کو دوں تو میں کیوں آ رہا ہے میں کون ہے وہ تو دینے والا پھر مانگے رحمت سے مانگے اللہ سے مانگ رہا ہے تو یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھنے کی بعض اوقات آدمی اپنی عقل چلاتا ہے لیکن غلط چلاتا ہے اس لیے نہیں چلایا اس کو کیا کرنا چاہیے اللہ اور رسول کی بات عسلیم کرنا چاہیے مانگ دینا چاہیے یہی ایمان کا تقاضا ہے اگر نہیں مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ پروت اللہ یقیناً لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے کی لیے بڑا دردنا عذاب ہے تو معلوم ہے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار نہیں کر سکتے ہیں اگر ایک آیت کا بھی انکار کر دیا آدمی تو یہ کیا ہے اس کے لیے دردنا عذاب ہے اور یہ کک رہے کپارو انکار کر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے تقریب کے بارے میں فرمایا یہ کس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب ہے اللہ با کا اب بھی تمہیں امید ہے اب بھی تم کنا کرتے ہو کہ وہ تم پر ایمان لائیں گے یعنی تمہاری بات مان لیں گے اسلام کے سلسلے میں کون یہود وقد فریق امین ہو حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی رہ چکے ہیں یس نہؤں نہ کلام اللہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں تم میں لیکن پھر اس کو بدل دیتے ہیں اس کی تحریف کر دیتے ہیں دی اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی وہ ہن یا اور جانتے پوچھتے ایسا کرتے ہیں غلطی سے نہیں تو اللہ نے ان کی تعریف کی ہے یا ان کا آئے بیان کیا ہے تم علوما کہ تحریف تعریف ہے یا تعریف ہے تحریف کرنا کیا ہے برائی ہے اللہ نے ان پر کیا کی ہے تحریر کی وجہ سے تنصیب تو اللہ تعالیٰ کو تحریر پسند نہیں ہے اللہ کی آیات میں ہو اللہ کی صفات میں ہو کسی بھی اعتبار سے ہو تحری اللہ کو پسند نہیں اسی لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کہ نے के کہ, کہ جان سے بوجھتے جانتے بوجھتے سمجھنے کے بعد اللہ کی آیتوں کو کیا کر دیتے ہیں اس میں تحریف کرتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے تو تحریر حرام ہے تو ساتواں قاعدہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کی جو صفات کتاب و سنت میں مذکور ہیں ان تمام پر ایمان لانا لازم ہے واجب ہے اور نہ ان میں تعطیل کر سکتے ہیں اور نہ تحریف. تو انکار کی دونوں قسمیں ہیں جب نہیں ماننے والا دونوں سے ایک کام کرے گا کیا کرے گا یا تو داخل کرے گا یا قاعدہ ہے کہ ماننے والا دو پرابلم کر سکتا ہے یہ تو ہوا نہیں ماننے والا. اب ماننے والے کے بارے میں دیکھیں گے کہ جو آدمی مانتا ہے وہ دو میں سے ایک غلطی کر سکتا ہے اس دونوں غلطیوں سے بچنا ضروری وہ کیا ہے تمصیل تمصیل اور تکیل اللہ کی صفات کے اس اسبات میں اللہ کے صفات ماننے میں دو گمراہیوں سے غلطیوں سے بچنا چاہیے وہ کیا ہے کمفیر اور تقیر تھوڑا مشکل پڑھ رہا ہے ایک. چار چیزیں ہیں جو الحاد کی قسموں میں تھے تاخیر ایک کو ہے تاخیر دوسرے تقریر تیسرے ہے کمفیر اور چوتھے تقریر تمقیر کیا ہے اللہ تعالی کو بندوں کی طرح ماننا یا اللہ کی کسی صفت کو بندوں کی صفت کی طرح ماننا اس کو کیا کہتے ہیں تمقیر اللہ تعالیٰ نے اس کا انکار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہی بہت سمی البیر یہ آیت آہل کی ایک دم پختہ بنیادی دلیل ہے اور یہ ہمارے لیے کیا کہیں جیسے ہوتی ہے یا کوئی یعنی پیمانہ ترازو ہوتا ہے یہ آیت ہماری جو ہے سمی البیر لوگ دو میں سے ایک گمراہی میں مبتلا ہوئے ہیں یا تو انہوں نے اللہ تعالی کی صفات کا انکار کر دیا یا پھر اللہ کی صفات کا اقرار کر کے مخلوق جیسا اللہ کی صفات کو مانا یا تو مشبہ ہوئے مبطلا ہوئے جنہوں نے اللہ کو بندوں کی صفات کی طرح اللہ کی سفات کو مانا یا پھر محفلا ہوئے جنہوں نے اللہ کی صفات کا انکار کیا کہ جیسے انہوں نے کیا کہا محافلہ کیا کہا انسان سنتا ہے اور سننے کے کی لیے کیا چاہیے کان بغیر کان کے سن سکتے نہیں بلکہ بعض اوقات کان ہو کے بھی سنتا آج کی بس کان ہو کے بھی بعض اوقات نہیں سنتا ہے تو انہوں نے کہا کہ سننے کے لیے کان چاہیے اور کان کا محتاج انسان ہے نولا اگر اللہ کے لیے ہم یہ مان لیں کہ اللہ کمی سننے والا تو پھر اللہ کے لیے بھی محتاجی ہوگی اللہ کو بھی کان رحم اللہ ماننے پڑے گا اور اس طرح کی باتیں جسمیت انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو ایسا نہیں مان سکتے تو نہیں مان سکتے گا مطلب کیا کر دیا دیا اس کو تو انہوں نے کر دی اور دوسروں نے کیا کہا سننے کا مطلب یہ ہے تو پھر اللہ تعالی کو مخلوق کی طرح مان لیا کہ جیسے مخلوق کو حاجت ہے اور مخلوق کے لیے ہے تو پھر اللہ کے لیے ہوگا تو انہوں نے اللہ کو بندوں کی طرح مان لیا سننا وال جمع جو محر بارے میں ہیں وہ دونوں سے بچ کے ہے وہ اللہ کی جو صفات اللہ نے بیان کی ہیں ان کو مانتے ہیں انکار نہیں کرتے ہیں انکار کس کا کرتے ہیں اللہ بندو جیسا ہونے کا انکار کرتے ہیں ایک طرف وہ اللہ کی صفات کو مانتے ہیں جو اللہ نے بیان کیا جو رسول نے بیان کیا سب مان لیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز مانتے ہیں وہ کیا اللہ سنتا ہے لیکن بندو جیسا اللہ دیکھتا ہے لیکن بندو جیسا نہیں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے لیکن بندو جیسا نہیں اللہ کا علم بندو جیسا نہیں علم ہے بندے کو بھی علم ہے کہ نہیں علما ہے نا دنیا میں علم والا ہوتا ہر آدمی کچھ نہ کچھ جانتا ہے تو کم سے کم یہ تو جانتا ہے کہ مجھ کو نہیں معلوم آدمی کم سے کم اس بات جانتا بھی نہیں معلوم تو کچھ نہ کچھ تو وہ جانتا ہے تو علم کی بندے ہے کہ نہیں ہے لیکن کیا بندے کا علم اللہ کی طرح ہے اور کیا اللہ کا علم بندے کی طرح ہے اللہ کا علم کہتا ہے بندے سے آلہ ہے اس جیسا کسی کے پاس علم نہیں ہے تو اللہ تعالی کا علم کامل ہے اس میں اپ ڈیٹ نہیں ہوتا ہے اس میں نخ کمی کوتا ہی نہیں اضافہ اس میں نہیں ہوتا ہے اللہ کے علم میں اضافہ نہیں کیونکہ اضافہ کس میں ہوتا ہے جس میں کمی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے تو اللہ کا علم کیا ہے اضافہ نہیں ہوتا ہے بندے کی علم میں کیا ہوتا ہے اسی لیے اللہ نے سب سے زیادہ بندے کون محمد صلی اللہ کے اللہ کے का اللہ کا علم کیسا ہے وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے ہر چیز جانتا ہے تو اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا اللہی دو باتیں ہیں ایک تو رد کیا پہلے حصے میں رد ہے ان کا جو اللہ کو بندو جیسا مانتے ہیں اللہ اللہ کوئی چیز نہیں یعنی اللہ اور مخلوق میں اللہ مماثرت سملیرٹی جس کو آپ کہیں گے نہیں تو اللہ نے اپنے لیے انکار کر دیا اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے انسان اللہ کا تصور بھی نہیں کر سکتا کیوں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تصور سے بھی اعلیٰ ہے اور کوئی بھی چیز ہے اللہ جیسا چاہے وہ چیز موجود ہو یا صرف انسان کی میں ہو تو تو وہ وہ بھی تو چیز ہوئی ذہنی چیز ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے بھی الگ ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے الگ ہے تو ایسے سنت و جماعت کہتے ہیں اللہ کسی کی مشابہ نہیں لیکن پھر یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ سنتا ہے اور ہے. وہ بختی یہ نہیں کہ ہم کسی جیسا نہیں تو پھر اللہ کی کفاحی کا انکار کرتے ہیں. تیلا نے کیا کیا اللہ بندو جیسا نہیں ہے تو بندے سنتے تو اللہ سنتا ابھی کیا ہو گیا یہ گڑبڑ ہو گئی کہ بندے سنتے ہیں تو اگر اللہ کو سننے والا مان لیا جائے تو اللہ بھی کس کے جیسا ہو گیا تو کہا کہ اللہ نہیں سنتا تو پھر علماء نے کہا ٹھیک ہے اللہ زندہ ہے کہ نہیں اللہ کا وجود ہے کہ نہیں علما نے کیا کہا ٹھیک ہے بندوں کے بارے میں جو بات مانتے اللہ کے بارے میں نہیں مان سکتے نا ٹھیک یہ بتاؤ اللہ کا وجود ہے کہ نہیں بندے کا وجود ہے نا تو پھر وزود کا بھی انکار کر لیں گے اللہ کے حیات زندہ اللہ ہے وہ بھی ماننا چھوڑ دیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کی حیات بندے دیتی نہیں بندے کی حیات اللہ کی مرضی پر ٹھہری ہوئی جب چاہے اس کو موت دے دے جب چاہے پناہ کر دے لیکن اللہ کی حیات ہمیشہ سے ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور کھانے پینے سے بندے کی حیات بنتی رہتی ہے کھائے گا گا گا نہیں تو کیا ہو جائے گا؟ مر جائے مر لیکن اللہ کی حیات کسی چیز پر ڈپینڈنٹ نہیں ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عیسا علیہ السلام کی الوحیت کا انکار کیا تو اللہ نے کیا فرمایا ماں کے بارے میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جملہ کا اشاریہ کلام اور ان کی والدہ دونوں کے دونوں کھانا کھاتے تھے تو اللہ نے بتایا کھانا کھاتے تھے یعنی کھانے پر اپنی زندگی کے لیے ڈپینڈنٹ تھے تو یہ اللہ کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں اللہ کو وہ ہے جو وہ علم والا یو کام اللہ کھلاتا ہے کھلایا نہیں جاتا ہے تو اللہ تعالی کی خیال بندے کی طرح نہیں اللہ کا علم بندے کی طرح نہیں لیکن آپ بندے کو علم مان تو بننے کے لیے اللہ حیات مانے اللہ کی حیات کا انکار کر جہالت ہے تو ایک طرف صفات ماننا ہے اور دوسری طرفات میں اور, طرف اور انکار کس کا کریں گے صفات کا یا تمثیل کا ماثلت کا انکار کیا جائے گا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی ایک طرح کچھ نہیں اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے اس کا سننا اور دیکھنا بندے کی طرح نہیں ہے جن چیزوں کا بندہ محتاج ہے اللہ دیکھنے اور سننے میں کسی کا محتاج نہیں اللہ نے جو بھی اپنے بارے میں بیان کیا ہے چاہے چہرے کا باب ہو چہرے کا ذکر ہو یا ہاتھ کا ذکر ہو یا صاف کا ذکر ہو کسی بھی بات کا ذکر کیا ہے اس کے بارے میں تصور کرنا تمقیل کی صورت ہے کیونکہ آدمی کیا کر ہے پھر اس کو اگر امیجن کر رہا ہے اس کے تو پھر کی طرح مان رہا ہے اس کو بندوں کی طرح مخلوق کی طرح مانگ رہا ہے اور اللہ کے بھی مخلوق کی طرح نہیں ہے چاہے وہ مخلوق موجود ہو یا ہو. اللہ تعالیٰ کسی طرح نہیں ہے سب سے نرالا سب سے الگ اور سب سے ممتاز ہے سب سے الگ ہے اسی طرح سے تصویر کیا اللہ تعالیٰ کی کسی ففت کے لیے انسان اپنی طرف سے کوئی کیفیت متعین کرے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا جیسے کوئی کہے اللہ نے کو ایسا بنایا یا اللہ تعالیٰ یوں کرے گا اپنی طرف سے یا اللہ آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے تو ایسے نازر ہوتا ہے تو یہ کیا ہے اس نے اللہ کے نزول کی اپنی نقل سے بیان کی تو اس کو کیا کہتے ہیں تکیب تک ایجاد ہے کیوں نہیں یہ گستاخی ہوئی کیسے ہوئی گستاخی کم بتائے گا ہم کو معلوم ہے اس کو اللہ کا پہلی بات ہم نے کیا دیکھی تھی کیا منع کیا اللہ نے <مَعْتَزَقًا> اللہ نے کہا کہ یہ بھی حرام اللہ نے کیا ہے کہ جو تم نہیں جانتے اللہ کے بارے میں ایسی بات بیان کرو تو تم جانتے نہیں یعنی بغیر علم کے اللہ کے بارے میں بولنا کیا ہے حرام ہے تو اس کو کسی نے بتایا کہ اللہ کا نزول ایسے ہوتا ہے یا اللہ آج سے مستوی ہوا تو, قیون مستوی ہوا تو یہ کیا ہوا یہ تکیف ہے یہ حرام جائز نہیں لہٰذا اللہ تعالیٰ قرآن کریماتا اللہ پر حق بات کے سوا کچھ کہو مت تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی کیفیت متعین کرنا اس کو تقیف کہتے ہیں اور تکیف جائز نہیں سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی صفت کی کیفیت کا انکار کرتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ ہم کو نہیں معلوم کیفیت <عصیح> تو کیفیت ہے یا نہیں اللہ کی سفات کی کیفیت کا انکار ہم کرتے ہیں یا ہم جانتے نہیں اس کا انکار ہم <عص <iha> یہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے نہیں ہم علم کا انکار کرتے <عصیح> ہیں کیفیت کا انکار نہیں کرتے ہیں کہ اللہ نے کیا جیسا چاہ کیا اللہ تعالی کی سفات کی کیفیت ہے ہاؤ اس کا ہے تکیف کام کیا مطلب ہے وہ ہاؤ کا جواب ہوتا ہے کیسے اللہ نے کیسے یہ کیا اللہ کا کیسے نادر ہوتا ہے اللہ کیسے آج پر مستوی ہوا تو وہ ہاؤ جو انگلش میں ہوتا ہے تو اس کے اعتبار سے اس کا جواب کیفیت میں آتا ہے تو ہم کیفیت کا انکار نہیں کرتے ہم اپنی جہاز کا اظہار کرتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کیسے حج پر مستوی ہوا ٹھیک ہے دیکھا نہیں لیکن پات تو ہوگا کہیں تو تو بیان ہی نہیں کیا اللہ نے اللہ کیسے پر ہوا نہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا نہ اللہ کی نزول کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ آسمان دنیا کی طرف کیسے نازل رہتا ہے جب نہیں بیان کیا تو ہم کو معلوم نہیں ذرا سوچو نہیں معلوم ہم کو کیونکہ ہمارے پاس سوچنے سے علم آتا ہے نہیں اللہ کے بارے میں علم کہاں سے آتا ہے قرآن کی قرآن سند میں تو اس کی کیفیت مذکور نہیں تو ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے تو ہم اللہ کی صفا کے لیے کیفیت کا اقرار کرتے ہیں لیکن یہ بھی مانتے ہیں کہ ہم کو کیفیت معلوم نہیں ہے بات؟ تو انکار کیفیت کا نہیں ہوگا کس کا ہوگا علم کا ہوگا کہ ہم نہیں جانتے ہیں تو یہ بات اللہ کی صفات کے بارے میں ہم کو معلوم ہونا چاہیے اس سلسلے میں امام مالک کا قول یحییٰ ابن یحییٰ نے ذکر کیا ہے کہتے ہیں پن آئندہ مالک ابن ہم امام مالک ابن کے پاس موجود تھے فار ایک آدمی آیا اس نے امام مالک سے کہا اے ابو عبد اللہ اور رحمان عرش پر مستوی ہوا اور امام مالک نے اپنا سر جھکا دیا سوال پر یہاں تک کہ ان کی فیشانی پر پسینہ پسینہ پسینہ آ گیا ثم قال اس کے بعد سے روحات امام مالک نے کہا الاسطیوار غیر مجھول والکیف غیر معقول والایمان به واجب والسؤال عنہ بدعا وما اراک الا مرتدعا فامر بهی ان یخرج فامر بهی ان یخرج تو امام مالک نے جواب دیا کیا کیا کہا, ال استوا کو غیر مجبور ہے استفاع مجبور نہیں یعنی یہ ہم نہیں کہتے ہیں کہ اللہ آج پر مستوی ہوا معلوم نہیں اس کا کیا مطلب ہے یہ کیا ہے مفد یہ ایک دوسرا اور اختلو ہے یہ بھی مصیبت ہے جیسے کوئی آدمی کہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو دونوں ہاتھوں سے پیدا ہاتھوں کا مطلب ہم کو نہیں معلوم کیا ہے اللہ ہی جانتا یہ کیا ہے تفویض ہوا یعنی اللہ کے حوالے کر دینا تو تقویض صحیح نہیں ہے یہ اس بات کا دعویٰ کرنا ہے کہ اللہ نے بے معنی باتیں ہم کو بتا دی جس کا میننگ ہی نہیں ہے سمجھ میں آئی بات تقریر کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا کلام اپنے بارے میں ہم کو دے دیا جس کے کچھ میننگ نہیں ہے اور یوں ہی بس الفاظ ہم کو دے دیا اس کا کچھ مطلب نہیں ہے پھر اللہ نے کیوں کہا افلح قرآن یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے اللہ نے کیوں کہا بیرسانی کی عوامی مبین یہ واضح عربی زبان میں عربی میں ہے نا تو کچھ مطلب اس کا ہے کہ نہیں ہے تو اللہ نے اس کی لینگویج کو بیان کیا مطلب ہے کہ عربی زبان کے قائدے کے تحت اس کو سمجھا جائے گا یہ نہیں کہ اس لب کا مطلب ہاتھ تو ہے عربی میں معلوم نہیں لیکن کیا ہے تو اللہ نے ہاتھ کیوں کہا ہاتھ کا مطلب ہاتھ ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ہاتھ کا مطلب کیا ہوتا ہے ہاتھ جب اللہ نے ید کہا تو ید ہی مراد ہوتا اس اگر یہ مراد نہیں لے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی بات ہم کو بتا دی جس کا کوئی میننگ نہیں تو یعنی بے معنی جملے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی جو اللہ کی شان میں گزار گئی ہے تو تفویض بھی کیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں تفویغ فوضا فوضا فو اللہ. تفویغ سپرد کر دینا تفویح سے نہیں کہنا اللہ, یعنی اللہ کو کیا مطلب ہے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے تو امام مالک کہتے ہیں کہ الفا اگئی اور استوا مشغول نہیں ہے کا لبن ہم جانتے ہیں اس کی میننگ کچھ ہے یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ معلوم نہیں اس کا مطلب کیا ہے استوا ہم کو معلوم ہے کیا ہے اسی لیے بعض حضرات میں الشتوا استوا ہم اس کا علم رکھتے ہیں معلوم ہے ہم اس, اس کا میننگ کیا ہے استوا کے معنی کیا ہے علوق اختیار کرنا اوپر ہونا تو یہ استوا کے معنی ہے التوا غیر غیر دوسرا جملہ کیا ہے ایک تو کی استفا مشغول نہیں ہے ہم جانتے جملہ ہے اس کی ہماری میں نہیں آئے. وَل, ہم نہیں جانتے کیفیت کا ہم کو ادراک نہیں ہے واجب استفا پر ایمان لانا واجب ہے وَالسُؤالُ اس کے بارے میں کھوکھ کرنا کیا ہے ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ, اللہ کے نبی اللہ, اللہ تعالیٰ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ اللہ سے پوچھتے اور صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ امام مالک نے کیا کہا اس کی ڈیٹیل پوچھنا کیا ہے؟, ہے اور کہا کا دن اور, <تصفح> اور مجھے تو لگتا ہے کہ تم بداتی ہو ام اور ابھی مارکی میں باہر سلب اس معاملے میں بہت محتاط ہوا کرتے تھے اللہ کے بارے میں ادھر ادھر کی بےغدا باتیں بالکل ان کو نہیں چلتی تھی وہ کالی عقلی بحثوں میں اللہ کے بارے میں پڑھتے تھے نہیں اللہ کا معاملہ اتنا اونچا ہے کہ اللہ کے بارے میں خام خانخواہ کی ایسی باتیں کرنا مناسب نہیں ہے جو اللہ نے بیان کر دیا ہم نے اس کو مان کیا یہ طریقہ ایمان والوں کا ہونا چاہیے نا ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا اس کو تو یہ مسلمانوں کا طریقہ ہونا چاہیے امام البینسی نے اپنی کتاب الاعتقاد میں اس کو اس روایت کو نقل کیا ہے تو یہ کل ملا کے آٹھ قاعدے ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں آج دیکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سنت کا مزید علم حاصل کرنے کی تو فیقطہ فرمائے اس باب میں یہ کتاب بہت ہی عمدہ کتاب ہے جو شیخ محمد بن صحیح نوین کی کتاب ہے اس کا نام ہے القوائے فی صفات اللہ کا الفسنا بڑا نام ہے لیکن مشہور ہے الفواصل کے نام سے اس نے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں تو بہت مختصر بتایا انہوں نے تفصیل سے اس کو بیان کیا اتنا میں پڑھ کے سنا تھا آپ کو تو آپ لوگ تھک جاتے ہیں تو یہ کتاب ہے جس میں بہت سارے قواعد اور بہت ساری بحثیں اور بہت سارے شبہات کے جوابات شیخ مام نے اس کو بیان کیے ہیں تو کوئی جا ہے تو یہ ابھی زبان میں ہے بے میں نہیں کہ اردو میں ہے یا نہیں ہے تو یہ کتاب بھی میں بہت اچھی کتاب ہے اور اس کے علاوہ بھی عرما کی مختلف کتابیں ہیں ان کا مطالعہ آدمی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو قرآن کے ہونے کی کتابیں <تصفيق> اور اللہ تعالیٰ کی کے کے سلسلے میں جو بھی کیا ہے قبول کرنے کی امیداری